اطور سورت الطور مکی ہے اس میں انچاس آیتیں اور دو رکو ہیں نام اس سورت کا پہلا لفظ اطور ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی بحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورت الطور مکہ میں نازل ہوئی تھی